اور انہوں نے اپن قسمہ کو ڈھال ٹھہرالیا تو اللہ کی راہ سے روکا بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے